محترم بھائیوں اور بہنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات آپ کی سیرت مبارکہ ساری کائنات کے لیے روشنی کا معیار ہیں کوئی دنیا دار ہو دیندار ہو کوئی تاجر ہو یا مزدور ہو یا عالم دین ہو دائی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں سب کے لیے نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے دعوت کا حق ادا کیا اتنی دعوت عام کی کہ وہ آپ سے پریشان ہو گئے اگر مداحنت کا شکار رہتے اور اپنے مذہب کو چھوڑو نہ کسی کے مذہب کو چھیڑو نہ اگر اس زہریلے کلمے پر عمل کرتے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ آپ کے خلاف مکے والے ہو جاتے جو آپ کو بہت زیادہ صادق اور امین کہنے والے آپ پر بہت اعتماد کرنے والے اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل اور ثالث بنانے والے آپ کے خلاف ہو جائیں یہ کوئی وجہ نہیں تھی لیکن آپ نے مدہنت کا راستہ اختیار نہیں کیا دین پر سودے بازی نہیں کی بلکہ دعوت اللہ کو پوری محنت کے ساتھ اتنا عام کیا کہ مکے والے بلبلا اٹھے کہ ہمارے بتوں کو برا کہنے والا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے وہاں پر ان کی پارلیمنٹ میں ان کا اجلاس ہوا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورے کیے باتیں بہت لمبی ہیں آپ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے ربع الجلال علی کرام نے وہ فیصلہ آپ کو سنا دیا آپ دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں خیر ہو آپ اس وقت تشریف نہیں لایا کرتے آج آپ کسی خاص بات کی وجہ سے ہی تشریف لائے ہوں گے کہا گھر سے غیر متعلقہ لوگوں کو نکال دو کہا اور تو کوئی بھی نہیں یہ آپ کی بیوی ہے اور یہ میں ہوں تو فرمائیے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے ابو بکر صدیق فرماتے السحبت یا رسول اللہ تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا کیا کہا ہاں بہت خوش ہوئے اور فوراً پورا انتظام کیا پورا ساد و سامان لیا اور شام کے وقت آپ سو جایا کرتے تھے اور رات کے وقت اٹھ کر کابۃ اللہ میں جا کر تحجد پڑھتے تھے دشمنوں نے عشاء کے بعد آپ کے گھر کا گھیرا کر لیا اور آپ اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا کر نکل گئے اب وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے ہیں جانا مدینہ کی طرف ہے چلے مخالف سمت گئے ہیں وہاں جا کر سور کے پہاڑ کی ایک بل ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو کمزور دل والا اس میں جا نہیں سکتا ایک تو غار معروف ہے وہ والی نہیں ہے جو اصلی غار ہے وہ ایک بل نما آڑی ٹیڑھی ہے وہاں تشریف لے جاتے ہیں دونوں ساتھی مکے والے بولے کتے کی طرح جگہ جگہ سونگتے پھرتے ہیں اور جا کر کے آپ کو تلاش کرتے پھرتے ہیں ایک سو اونٹ کا انعام ہے تین لاکھ کو ضرب لگاؤ ایک سو سے کتنا انعام ہے کچھ لالچ میں کچھ عقیدے کے طور پر آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ کہیں نظر نہیں آتے ایک پارٹی وہ جناب جا کر کے گارے سور پر بھی چڑھ گئی یہ پارٹی آ کر کے ادھر ادھر دیکھتی ہے دور دور کہیں کوئی سراغ نظر آئے ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے اللہ کے رسول علیہ السلام السلام وہ تو یہاں بھی آ گئے ہیں اگر وہ تو دور دور دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ گھبراؤ نہیں ہم دو نہیں ہم تین ہیں تیسرا ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے از ہما فلغار از یقول صاحب ہی تحزن ان اللہ معنا یہ آیات اللہ تعالیٰ نے ان کی ستائش میں نازل فرمائی اللہ اکبر وہاں سے وہ واپس آ گئے تین دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام آپ کو دودھ دینے کے لیے آتا دودھ پلا کر چلا جاتا اور بکریاں ساتھ لے کر آتا بکریوں کے پاؤں اس کے پاؤں کو مٹا دیتے پتہ نہ چلتا کہ یہاں سے کون گزرا ہے تین دن کے بعد آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو مدینہ میں وہ روڈ معروف تھا کہ مدینہ سے جدہ اور جدہ سے یمبو اور یمبو بدر سے پھر مدینہ جایا کرتے تھے لیکن آپ نے جنگلوں والا راستہ اختیار کیا اپنے ساتھ حضرت ابو بکر کا غلام جو کافر تھا مسلمان نہیں تھا اس کو ساتھ لیا گائڈ کے طور پر یہاں دو باتیں زیر غور ہیں ایک بات یہ سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف جا رہے ہیں مکہ کو چھوڑ رہے ہیں دل کی خوشی کے ساتھ نہیں چھوڑ رہے مجبوراً چھوڑ رہے ہیں کتنے ایسے لوگ آج زندہ ہیں جو کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے ہجرت کو لازمی قرار دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو کامیاب ہوئے ہمیں بھی ہجرت کرنی پڑے گی اگرچہ مسلمانوں کے ملک سے نکل کر کافروں کے ملک میں جانا پڑے ہجرت کرنی پڑے گی وہ مسلمان عرب اور غیر عرب ممالک سے نکل کر برطانیہ میں گئے وہاں جا کر خلافت کا اعلان کیا اور باقی سب کو کافر قرار دیا اور کہتے ہیں جو ہجرت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے مسلمانوں کے ملک سے نکل کر کافر کے ملک میں گئے اور کہتے ہیں اس ہجرت کے بغیر اسلام نہیں آ سکتی ہجرت ایک مجبوری ہے شوق نہیں ہے میں نے آپ کو دو درجات بتائے تھے پہلا لیول یہ ہے آپ کو جینے کا حق دیتے ہیں تو ہجرت کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر آپ کو ایسی جگہ ملتی ہے آپ کا اپنا علاقہ جینے کا حق دیتا ہے مگر اسلام پر عمل کرنا اسلام کی دعوت کو پھیلانے کا حق نہیں دیتا تو پھر ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرو جہاں پہ یہ سہولت بھی موجود ہو جہاں آپ اپنی دعوت بھی پھیلا سکتے ہو اپنے دین پر عمل بھی کر سکتے ہو پہلا لیول یہ ہے کہ دنیا میں کوئی آپ کو سنبھالنے والا نہیں تو ایک مسلم یا کافر ملک آپ کو جینے کا حق دیتا ہے تو ٹھیک ہے وہاں چھپ چھپا کر اپنے دین پر عمل کر لو دوسرا لیول یہ ہے اگر آپ کو دنیا میں کوئی جگہ ایسی نظر آتی ہے جو آپ کو قبول کرنے کو تیار بھی ہیں اور وہاں آپ اپنا جینے کے حق کے اور اپنا چھپ کر دین پر عمل کرنے کے حق کے زیادہ آپ آگے بڑھ کر دعوت کو بھی عام کر سکتے ہیں اور پورے دین پر عمل بھی کر سکتے ہیں تو پھر دوسرے لیول کی ہجرت کرنا آپ پر لازم ہو جاتی ہے پہلی ہجرت والی وہاں سے اور آپ کو جینے کا حق دیتا ہے مکے والے نہ دین پر عمل کرنے دیتے ہیں نہ جینے کا حق دیتے ہیں اور جب مدینہ نظر آیا جہاں آپ دعوت بھی پھیلا سکتے ہیں اور ہر آیت پر بالکل لوگوں کے سامنے خفیہ طریقے سے نہیں جہاری طور پر جا کر کے آپ وہاں دین پر عمل کر سکتے ہیں تو پھر ابشا والے بھی مدینہ آ اور مکہ والے بھی مدینہ آ گئے تو ہجرت ایک ضروری اور مجبوری ہے اگر آپ کو اپنے ملک میں جینے کا حق بھی ہو دعوت دینے کا حق بھی ہو ساری آیات اور حدیث پر عمل کا حق بھی ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ وہاں سے ہجرت کی جائے نمبر دو آج اس وقت دنیا میں پاکستان کے علاوہ کون سا ملک ہے جو آپ کو قبول بھی کر سکتے ہو اور ادھر آیت پڑھو ادھر عمل کرو ادھر حدیث پڑھو ادھر عمل کرو اس کی دعوت کو عام کرو اس کا آپ کو اختیارات دیا جاتا ہو مجھے تو بہرحال پوری دنیا میں اس ملک کے سوا کوئی ملک نظر نہیں آتا اس لیے اس کی قدر کرو اس کی حفاظت کرو یہ وطنیت نہیں ہے یہ زمین کی پرستش نہیں ہے بلکہ یہ وہ دعوت اور جہاد فی سبیر اللہ اسلام پر عمل کرنے کی وجہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جس وجہ سے ہم یہ لازمی طور پر سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنی چاہیے اس لیے نہیں کہ ہم یہاں رہتے ہیں یہ لکیروں کو میں نہیں مانتا کشمیر کی بچی کو بھی اپنی بہن اور بیٹی مانتا ہوں درمیان میں لکیر کو میں نہیں مانتا ہندوستان کے ظلم کو میں ویسا ہی سمجھتا ہوں جیسے یہاں ہو میں ان لکیروں کو نہیں مانتا لیکن رکڑے میں اللہ تعالی نے جو دین کو پنپنے کا اور مسلمانوں کی قوت کا موقع دیا ہے وہ اس وقت مجھے دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتا تو ہجرت مجبوری ہے شوق نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ میسرا غلام لے کر گئے جو کافر ہے وہ کافر خیانت کر سکتا ہے اور وہ رپورٹ کر سکتا ہے جاسوسی کر سکتا ہے لیکن نہیں کافر ہونے کے باوجود جب آپ کو اچھی طرح یقین تھا کہ یہ کسی کو رپورٹ نہیں کرے گا خیالت نہیں کرے گا تو آپ نے اس کا کافر کا تعاون لیا ساری کائنات کی سب سے بڑی امانت اس کے سپرد ہوئی اور اس کے ساتھ چلی اور اس کے پورے بتائے ہوئے راستے پر وہ لے کر گیا اور مدینہ پہنچا اس سے ثابت ہوا کافر اگر اعتماد والا ہو خیانت والا نہ ہو اس کا مال اس کا اسلحہ اس کا تعاون اس کی کسی قسم کی کمیونیکیشن یا معلومات اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یہ حرام بات نہیں ہے اور تیسری بات ایک اور سمجھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ آئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جا کر کے چھپے ہیں فور کی گار میں تین دن جہاں پہ لیٹنے کا انتظام نہیں اس گار میں بڑی پریشان کون گار ہے سانپوں اور بچو کی بلیں پیشاب کرنے کے لیے کوئی باہر نکلے تو نظر آ جاوے اس میں چند منٹ گزارنے بڑے مشکل ہیں تین دن گزارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق سے گزارے وہاں سے نکلے مدینہ کے راستے میں چلے پیچھے سوراقا بن مالک بن جوشم وہ آ گیا جناب آپ کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے پھر کوشش کی نہیں نکل سکا کہتا جی آپ دعا کر دیجئے میں نکل جاؤں آپ نے دعا کر دی سبحان اللہ قاتل ہے دشمن ہے ارادہ قتل سے آیا ہے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ نکلا دیکھا اب تو نکل گیا ہوں پھر کوشش کی پھر دھنس گیا پھر سمجھا کہ اب بات نہیں بنے گی یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا یہ تو میرے ساتھ واقع تا کوئی غیبی قوت ہے جو یہ آپ کی حفاظت کر رہی ہے اور مجھے دنسا رہی ہے کہتا ہے جی پھر آپ میرے لیے دعا کر دے میں نکل جاؤں جب نکل گیا تو کہتا ہے جب آپ مکہ پر حملہ آور ہوں گے مکہ کو فتح کریں گے اس وقت آپ مجھ سے انتقام نہیں لیں اس کا مجھے امان نامہ لکھتے یقین تھا عمالی کتنی پریشانیاں بھوک اور پیاس دشمن کا خوف اس طریقے سے آپ نے ہجرت کی اور مدینہ پہنچے اب اگر ہم مسلمان مومن موحد اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دو مالائی شخصیت تھے تو پھر یہ ہجرت کا سارے واقعے کی نفی ہو جاتی ہے فضائل حج و صدقات میں لکھا ہوا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت قرآن سے زیادہ مسلمان کرتے ہیں پاکستان کے فضائل حج و صدقات میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایک کتب کتب کا مطلب صوفیت کی ٹرم ہے نو اللہ, اللہ تعالی کا جنرل سیکرٹری ہمارا ایک کتب تھا مکہ گیا لوگوں نے اس کو سلام پہنچانے کا کہا مکہ جانے کے لیے وہ پہلے مدینہ گیا مدینہ سے وہ ذوالحلیفہ پہنچا احرام باندھنے کے لیے تو اس کو یاد آیا کہ میں نے تو سلام پہنچانے تھے تو وہ میری تو بے وفائی ہو جائے گی اب پریشان ہے واپس جاتا ہوں تو قافلہ چھوٹتا ہے واپس نہیں جاتا تو بے وفائی ہوتی ہے قافلہ چھوڑ دیا اونٹوں کے قافلے ہوتے تھے واپس آ کر کے سارے سلام پہنچائے اور پہنچانے کے بعد حرم پاک میں لیٹ گیا لیٹ کیا گیا نیند آ گئی ان کتابوں میں جب بھی آپ دیکھو کہ نیند آ گئی تو سمجھو کہ یہاں خطرہ ہے یہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی جھول مارے گا عقیدے کی کوئی نہ کوئی شرک ہوگا یا کفر ہوگا یا کوئی بدت ہوگی کہتا ہے سو گیا سونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہا اے ابو الوفاء میں نے کہا جی میں تو اب العباس ہوں کہا نہیں تم نے جو وفا کی ہے اس لیے آپ اب وفا ہو کیا مسئلہ ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ایک قافلہ چھوٹ گیا دوسرے قافلے کا انتظار ہے تو آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی آپ نے وفا کی تو آپ نے ہاتھ مبارک نکالا اور مجھے پکڑا اور مکہ میں پھینک دیا اب بعد میں یہ لکھنا چاہیے تھا کہ جب آنکھ کھلی تو میں وہیں کے وہیں سو رہا تھا یہی ہونا چاہیے نا روٹین تو یہی ہے خواب خواب ہوتی ہے میں جب آئی تو وہی کا وہی تھا لیکن نہیں کہتا ہے میں مکہ میں تھا اور جو چھوٹا ہوا کافلا تھا وہ ایک ہفتے کے بعد ملا مجھے یہ بھائی رحان اور وہ آئے بےچارے اونٹوں پر ان راجون کہاں میرے مصطفیٰ علی السلاۃ السلام تین دن غار میں وہاں سے نکلے تو بھوک پیاس کارتے ہوئے تکلیفوں کے ساتھ ایسا راستہ اختیار کیا جو جنگلوں والا راستہ تھا جو روٹین کا راستہ نہیں تھا اور مکہ پہنچتے ہیں اور کہاں دنیا سے چلے جانے کے بعد ربیع کے پاس جانے کے بعد بازو نکال کر بندے کی ٹھرو کرتے ہیں اور مکہ پہنچ جاتا ہے یہ عقیدے کی غلاذت ہے یہ شرک ہے یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو ایسی قوت دینا جو رب عدالجلال کا حق ہے یہ وہ عقائد ہیں جن کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ ہمارے عقائد کو محفوظ رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لاتے ہیں مدینہ پہنچتے ہیں مدینہ پہنچ کر ابھی کوباء کی بستی مدینہ سے باہر ہے وہیں پر آپ نے قڑاؤ ڈالا چند دن رہے اور وہاں کبا مسجد قائم کی جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گھر سے آتا ہے وضو کر کے اور آ کر کے مسجد قبا میں دو رکتیں نفل ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک عمرے کا اجرتا فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی کے امام بھی ہیں خطیب بھی ہیں لیکن وہاں سے چلا کرتے تھے اور آ کر کے مسجد قبا میں دو رکتیں ادا کیا کرتے تھے اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے وہاں سے چلتے ہیں مدینہ پہنچتے ہیں مدینہ والوں نے بہت استقبال کیا ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ کو اپنے گھر لے جائے آپ کی اونٹنی کی مہار کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے آپ نے فرمایا دعوها اس کو چھوڑ دو یہ اللہ کے حکم پر جہاں چاہے گی بیٹھے گی وہ آ کر کے ابو ایوماً ساری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتی ہے آپ نے نیچے اونٹنی سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور وہ اپنے گھر کی بالائی منزل میں آپ کو بسا دیتے ہیں کھانا دانا دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں یہ جو خالی پلاٹ پڑا یہ کس کا ہے کہا یہ کچھ مشرکوں کی قبریں ہیں اور کچھ حصہ یتیموں کی ملکیت ہے فرمایا یہاں ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں اور ہم یہ پلاٹ مفت میں نہیں ان یتیموں سے پیسہ دے کر خریدیں گے انہوں نے مفت میں دینے کی کوشش کی کہا نہیں یہ تیموں کا مال ہے ہم یہ مفت میں نہیں لیں گے پیسے دے کر اور جو قبریں تھیں اس میں ہڈیاں ہڈیاں نکال کے سائڈ پر کر کے پورا پلاٹ صاف کیا گیا اور یہ آپ کی اس مسجد سے بڑی مسجد تھی اللہ تعالی ہم سب کو وہاں لے جائے جو مسجد پرانی وہاں اس زمانے میں تھی آج بھی اس کی نشانیاں موجود ہیں پلروں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہاں تک وہ مسجد نبی پرانی تھی بڑی مسجد تھی آپ نے قائم کی کندھے پر پتھر رکھ کر لے جاتے جا کر کے مسجد کو قائم کرتے راوی کہتا ہے آپ نے کمیز اتاری ہوئی تھی آپ کے سینے کے باروں میں پسینہ تھا اوپر سے پتھر سے مٹی گرتی تھی اور وہ آ کر کے بالوں میں لگ جاتی تھی وہ منظر مجھے اب بھی ویسے ہی نظر آتا ہے تاریخ شاہد ہے آپ نے مسجد کے لیے چندہ جمع نہیں کیا خود مزدوری کی خود اس کی صفائی میں شرکت کرتے تھے مسجد بنائی اوپر چھت نہیں تھی خالی پتے تھے کھجور کے جو صرف دھوپ سے بچاؤ کرتے تھے بارش سے بچاؤ نہیں کر سکتے تھے بارش آتی تو نیچے نیچے پکا فرش بھی نہیں تھا کیچڑ میں اب آپ اندازہ لگاؤ کہ کیچڑ میں نماز پڑھنے والوں کی حالت کیا ہوگی اللہ تبارک نے فتوحات عطا فرمائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی بڑی غنیمتیں آنے لگ گئیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بڑی بڑی غنیمتیں آنے لگ گئیں لیکن مسجد ویسی کی ویسی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب دیکھا کہ اب یہ لوگوں کے لیے کافی نہیں رہی پھر انہوں نے اس کو گرا کر بڑا کیا اور اس کی چھت کو بھی مضبوط بنایا اور ٹھیکے سے کہتے ہیں ایاکا وانتو حمیرہ و تصفرہ صحیح بخاری میں ہے خبردار یہ پیلا اور صرف اور یہ کلر یہ نہیں کرنے یہاں پر اس کو سادہ رکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُ زَخْرَفُنَّهَا كَمَا زَخْرَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ تم اپنی مسجدوں کو ایسے سجاوٹ کرو گے ایسے سجاؤ گے جیسے یہود و سارا اپنے عبادت خانوں کو سجاتے ہیں آج کسی مسجد میں چلے جاؤ جھنڈیاں موتی لائٹنگ پتھروں کی سجاوٹ رنگ برنگے پھول اور بوٹے اور اس کے اوپر اور نہیں تو کتابتیں اس نہیں زبردست اور پھر شیشہ کاری کی جاتی ہے میں نے جہاں بھی مسجد میں شیشاکاری کاری دیکھی ہے تقریباً ہر جگہ پر چھ کون والا چھ والا ستارہ یہودیوں کا قومی نشان ہے پانچ کون والا مسلمان بناتے ہیں چھ کونوں والا یہودی بناتے ہیں اور جہاں بھی شیشا کاری کا کام ہوا ہے تقریباً ہر جگہ پر چھ کونوں والا ستارہ مجھے نظر آیا ادھر سجدہ کرنا ہے اور محراب میں ہی شیشا کاری کی جاتی ہے اور وہ چھ کون والا ستارہ بنایا جاتا ہے اور کیا عقیدہ درست والے اور کیا برے عقیدے والے سب مسجدوں کی سجاوٹ اور بناوٹ میں لگے ہوئے ہیں مضبوطی اور چیز ہے سجاوٹ اور چیز ہے سادگی اور چیز ہے اللہ علام یہود سارا کے طریقے پر چل کر سارا زور اس پر اسی کے لیے چندے جمع کیے جاتے ساری زندگی لگا کر کے بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور مسجد نہیں بنتی اب اس کا مینار بن رہا ہے اب اس کا یہ ہو رہا ہے اب وہ ہو رہا ہے نتیجہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ جہاد کیا جولریز کی تحت ری وہ نیزہ پیسے کے اوپر سانپ بن کر بیٹھنے والے کے سینے میں گیا وہ ڈھیر ہوا نیچے سے ڈالروں اور سونے چاندی کا ڈھیر نکلا اس کو انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ تقسیم کیا یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسی مال سے ڈیویلپمنٹ ہوگی اسی سے بیت المال بھرے گا اسی سے مسجدیں بنے گی اسی سے آپ کے علاقوں کی ڈیویلپمنٹ اور اس کے تمام جتنی بھی ضروریات مہیا کی جائیں گی یہ نہیں کہ پیسہ جمع کرو تاکہ ہماری ضروریات پوری ہوں بلکہ یہ کہ پیسہ جمع کرو تاکہ جہاد ہو اور جہاد سے غنیمتیں آئیں گی تو آپ کی نہیں ساری دنیا کی ضرورتیں پوری ہوں گی بی بی سی نے رپورٹ دی کہ دنیا کے صرف پہلے سو مالداروں کا مال انصاف کے ساتھ اگر تقسیم کر دیا جائے تو افریقہ ہو سمال ہو ایشیا ہو کہیں بھی ایک بھی غریب نہیں رہ سکتا سب بھی غربت کے خط سے اوپر آ جائے گی صرف پہلے سو لوگوں کا مال انصاف کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جہاد اسی مقصد کے لیے مقاصد میں سے یہ بہت بڑا مقصد ہے آپ جاتے ہیں اور یہ مالِ غنیمت آتا ہے اور اس کے ساتھ فلاحی مملکت بنتی ہے اور ایک ایک بچے کا وظیفہ دیا جاتا اور دنیا میں کوئی زکات لینے والا باقی نہیں رہتا آج سارا تشنج جتنی بھی اس وقت پریشانی بنی ہوئی ہے سودی نظام کے ساتھ مالدار مالدار تر ہوتا چلا جاتا ہے غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اسلام کے نظام میں جہاد فی سب اللہ کے نظام میں اسلام کے معیشت کے نظام میں وہ انصاف ہے جس سے دنیا میں کوئی غریب نہیں رہتا اللہ کے سے اور یہ صرف منہ کی باتیں نہیں ہیں ایسا ہوا کر کے دکھایا اور بہت بڑی آدھی دنیا کی مملکت میں اس کو فلاحی بنا کر دکھایا کے زمانے میں اس پر باقاعدہ عمل ہو کر دکھایا مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ نے آتے ہی کمال فراست کے ساتھ کمال بصیرت کے ساتھ کمال سیاست کے ساتھ آتے ہی وہاں کے سارے آپس میں جھگڑنے والے لوگوں کو ایک کر دیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور وہ اللہ فین قلوب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا اللہ کلو بہم بولا کہ اللہ اللہ ف بین اگر آپ ساری کائنات کی دولتے لگا دیتے تو آپ ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑ دیا شیر و شکر ہو گئے بہ ہم بھائی بھائی بن گئے مہاجروں کو انصاریوں کا بھائی بنا دیا وہ اپنے اپنے بھائی کو گھر لے گیا جا کر کہتا ہے میری دو تین بیویاں ہیں ان کو دیکھ لو جو سمجھ میں آتی ہے میں طلاق دیتا ہوں تم نکاح کر لو یہ میرا بڑا سارا گھر ہے آدھا کارڈ دیتا ہوں یہ تیرا گھر ہے یہ میرا باغ ہے آدھا باغ تیرا ہو گیا اللہ اکبر اب درمان بن رضی اللہ تعالیٰ کہتے بھائی تیری بیوی تجھے مبارک ہو منڈی دکھاؤ کہاں ہے تجارت کروں گا میں اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گا آپ کی ساری آفریں آپ کی ساری پیشکش آپ کو مبارک کمال محبت تھی ان لوگوں کی باغ دینا گھر دینا تو اور بات ہے بیوی کون دیتا ہے اللہ اکبر ایسی محبت پیدا کر دی اور جو مسلمان نہیں تھے آپ کی سیرت پر تائرانہ نظر ڈالی جائے تو سیاسی طور پر آپ نے دو بڑے بڑے کام کیے ہیں ایک مدینہ آتے ہی مدینہ والوں کو معاہدے میں باندھ لینا پھر مدینہ سے سو ڈیڑھ سو کلو دور تک جتنے بھی بستیاں ہیں ان کو بھی معاہدے میں باندھ لینا یہ آپ کا بہت عظیم کارنامہ ہے جس کے دور رس نتائج ہمیں پوری سیرت میں نظر آتے ہیں کیا کیا آپ نے یہودی ہمیشہ کے دشمن ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے اور جو بھی اوپر سے حملہ آور ہوگا مل کر مقابلہ کریں گے مدینے والوں کو کس سے خطرہ تھا آپس میں تو لڑتے رہتے تھے لیکن باہر والے تو مدینہ پر حملہ نہیں کرتے تھے تو مطلب یہ کہ باہر والوں سے جھگڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے حملہ مسلمانوں کی وجہ سے ہوگا اور سارے مل کر مقابلہ کریں گے اس کے دو فائدے ایک تو یہ کہ کم از کم اگر سات تعاون نہ بھی انہوں نے کیا تو دشمن کا اعلی کار تو نہیں بنیں گے دوسری بات یہ کہ یہ ہمارے ساتھ معاہدے میں جب باندھ دیے گئے تو ان کی دشمنی سے ہم محفوظ رہیں گے دشمن کو ڈیوائڈ کیا کچھ کا علاج کیا کچھ کو ہولڈ پہ رکھا یہ علاقے کے سارے دشمنوں کو ہولڈ پہ رکھا اور ایک مکے والوں کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا یہ بہت بڑا فیصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ باہر کے چھوٹے چھوٹے کریا بستی وہاں کے لوگ جاسوسی کر سکتے تھے مدینے کی نقل و حرکت کی خبر دے سکتے تھے ان کی زبانیں بھی بند ہو گئیں تم اپنے دین پر رہو لیکن سیاسی اعتبار سے ہمارا اتحاد ہوگا ہم آپس میں نہیں لڑیں گے اور جو حملہ کرے گا مل کر مقابلہ کریں گے یہودی یہودی رہے عیسائی عیسائی رہے مشرک مشرک رہے مسلمان مسلمان رہے لیکن ایک علاقے میں رہتے ہوئے بحثیت مدنی اہل یسرب ہونے کے حساب سے ہم آنے والے دشمن کا مل کر مقابلہ کریں گے یہ معاہدہ اور اس پر سب کو راضی کر لینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی جیت تھی اس لیے کہ حملہ ان کی وجہ سے نہیں ہونا تھا مسلمانوں کی وجہ سے ہونا تھا اور ایسا ہی ہوا دشمن آتے رہے حملے ہوتے رہے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مقابلے کرتے رہے یہ سب کچھ ہوا جب دشمن کے دانت کھٹے ہوئے وہ تین بار اکیلے اکیلے بھی اور سب مل کر بھی آ کر کے انہوں نے شوق پورا کر لیا اور ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی تو آپ نے ایک محاذ کے بارے میں اعلان فرمایا نغزوہم یغزونا ہم اب اپنے پچھلے قرضے چکائیں گے اب ہم حملہ کریں گے وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے یہ اسٹریٹجی چینج ہو گئی ہم ڈیفینسو تھے او ہو جائیں گے تو ایک محاذ کا تو یہ ہو گیا اب جن کو معاہدے میں بادھا ہوا تھا انہوں نے احزاب کے موقع پر دشمن کے ساتھ ساز باز کی تو قرعہ کو ذبا کر دیا آپ کو اس سے پہلے شہید کرنے کی سازش بنو ال نے کی تو ان کو وہاں سے نکال بھی دیا ان کے باغات کو آگ بھی لگا دی ایک ایک منحرف ہوتا گیا ایک ایک علاج کرواتا گیا اگر یہ سارے ایک دم جمع ہو کر آپ کے خلاف ہو جاتے تو آپ کا وہاں ٹکنا بڑا مشکل ہو جاتا خارجی مہاد جب فارغ ہوئے اندر والوں سے بھی ایک ایک کر کے جب فارغ ہوئے تو چھ صدی ہجری میں آپ عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے پھر معاہدہ طے کر لو جس کو سرو ہدیبیہ کہا جاتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کمال بات کی ہے باقی سب نے اکثر نے لکھا ہے باب ہے سرو ادیبیہ کا امام بخاری لکھتے ہیں باب ہے غزوہِ حدیبیہ اور رب پر ہم نے بہت واضح قسم کی فتح عطا فرمائی ہے اور فتح سلو میں نہیں ہوتی فتح غزوہ میں ہوتی حضرت عثمان کو ایل چی بنا کر بھیجا ان کی شہادت کی غلط خبر آؤٹ ہو گئی آپ نے درخت کے نیچے بیٹھ کر ہاتھ نکالا ساتھیوں سے معاہدہ کیا بیعت لی بیعت رضوان لی اور لوگوں نے معاہدہ کیا کہ جانے نشاور کر دیں گے اپنے بھائی عثمان کا بدلہ نہیں چھوڑیں گے کسی نے پوچھا کس بات کی بیعت ہوئی تھی کہتے ہیں بھائی آنا ہوا الموت کہ جان جائے تو جائے حضرت عثمان کا بدلہ ضرور لیں گے جب اتنی باتیں ہوں بدلے کی باتیں ہوں فدائی مشن کی باتیں ہوں جھگڑے اور لڑائی کی باتیں ہوں وہ گدوا نہیں تو اور کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ طے کرتے ہیں اس کی تفصیلات آگے آئیں گی میں آپ سے اتنی بات کرنا چاہتا ہوں اس معاہدے سے کیا ہوا کہ جو دین پر عمل کرنا چاہتے تھے مسلمان ہونا چاہتے تھے انتظار میں تھے ان کے لیے موقع بن گیا وہ سب مسلمان ہو گئے اور جب اس معاہدے کی مخالفت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا موقع ادا کرنا تو علاقائی طور پر دشمنوں کو باندھ کر ایک کے کے کے وہ گے معاہدے تھے اور ایک ایک کر کے ان کا کا کا علاج دو معاہدات کی وجہ سے دشمن آپ پر حملہ ور نہ ہو سکا اور ایک ایک کر کے آتا گیا اور کٹتا گیا اور اللہ کبارک و تعالیٰ کا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا دینِ کلے سارے دینوں پر اللہ تعالیٰ کا دین گالب آگیا آج دشمن ہمیں اس سٹیٹیجی پر آنے نہیں دیتا اس کی کوشش ہے کہ یہ مسائل میں الجے رہیں مناظرات میں الجے رہیں ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے رہیں ایک دوسرے کو کار کار کر کھاتے رہیں اور فرقہ واریت کو ہوا ملتی رہے یہ آپس میں لڑتے رہے وہ یہ چاہتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے والے علماء اس بات کو سمجھنے سے کاثر ہیں اللہ ماشاء اللہ دشمن نے پاکستان اور افغانستان دونوں کو پاک افغان پالیسی کے حساب سے ایک اسٹریٹجی بنائی دونوں کے لیے کہ ان دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا یہ دونوں برابر کے مجرم ہیں اس کو فورتھ جنریشن بار پھر کہتے ہیں کہ جب وہاں تیگو تفنگ کام نہ آئے جب ڈیزی کٹر ناکام ہو جائیں کلسٹر کند ہو جائیں بی ففٹی ٹو فیل ہو جائیں وہاں پر پھر ان کے آپس میں جھگڑے آپس کی چپکلش پھر کا واریت اور اس کو کاٹا جائے آپس میں لڑایا جائے اور متحرف گروپوں کو پیسہ بھی دیا جائے ان کو اسلحہ بھی دیا جائے تاکہ یہ آپس میں کٹ کٹ کے مر جائیں یہ چوتھا طریقہ ہے وار کا جو اب دشمن ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے میرے عزیز بھائیوں افغانستان میں آپ کو ایک تو طالبان نظر آتے ہیں ان کے علاوہ کتنے وار لارڈس تھے جو روس کے زمانے میں پیش پیش تھے وہ آج بھی موجود ہیں اور ان کے جوانوں کو امریکہ تنخواہ دے رہا ہے ان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے اور بعض بعض کے افراد لاکھوں کی تعداد میں ہیں ایک لاکھ سے زیادہ بھی ہیں اور اس بات کا انتظار ہے کہ ہم نکلیں تو تم آپس میں لڑنا شروع کرنا ابھی ایک بیس خالی کیا اس میں 15 پندرہ کروڑ का کا مال چھوڑ دیا جب سارا اٹھا کے لے جا رہے ہو تو یہ کیوں چھوڑ دیا چلے گئے علاقے کے لوگ آئے کوئی کہے کہ ان کو بیچ کر شہدا کے گھروں میں دیں گے کوئی کہے ان کو بیچ کر دشمن کا مقابلہ کریں گے کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے قریب تھا کہ خون نہیں لڑائی شروع ہو جاتی ایک اٹھا اور اس نے پکڑ کے سارے کو آگ لگا دی تو خون بچ باقاعدہ آپس میں لڑانے کی پوری پلاننگ کی گئی ہے یہ تو صاف آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو جی مسلمان آپس میں لڑتے ہیں لیکن یہ بھی تو دیکھو ان کو لڑا کون رہا ہے ان کا آپس میں لڑنا نہ سمجھنا یہ بھی بری بات ہے اور یہ بھی بہت قابل مذمت ہے کہ ان کو باقاعدہ لڑایا جا رہا ہے اور آج جو آپ کراچی کے حالات دیکھتے ہو ان کی پاک افغان پالیسی کے تحت جو حربہ وہاں استعمال کیا جا رہا ہے وہی یہاں استعمال کیا جا رہا ہے یہ درست ہے کہ کچھ لوگ بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہتے ہیں جب بڑے بڑے ظالم مسلمانوں کو لڑاتے ہیں تو کتنے اپنی ذاتی دشمنیاں بھی نکالتے ہیں کتنے لالچ کی وجہ سے بھی نکلتے ہیں خور بھی ٹارگٹ کلر بھی کتنے پیسے کے لیے لوگوں کو قدر کرتے پھرتے ہیں وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے لیکن سب سے بڑی وجہ اس وقت دشمن متحرک گروپ بنا کر ان کو لیس کر کے آپس میں لڑا رہا ہے پاکستان میں بھی اور وہاں بھی اور افغانستان کے بیس سالہ زمانے میں رشیا اور امریکہ نے اتنے مسلمان شاید نہ کاٹے ہوں جتنے اب آپس میں ان کے کاٹنے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے اللہ ہمیں ان کی شر سے محفوظ رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو بھی قریب کر رہے ہیں یہ نہیں کہ ان کا عقیدہ لینا ہے یہ نہیں کہ ان کو راجدھان بنانا ہے یہ نہیں کہ ان کو دوست بنانا ہے کتان نہیں لیکن ایک علاقے میں ہونے کی حساب سے آپس میں نہ لڑنے کا معاہدہ دشمن کا مل کر مقابلہ کرنے کا معاہدہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے آج اس معاہدے اور اس سیرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے تو میرے عزیز بھائیوں دشمن اس بات کو اچھی طرح سمجھ گیا پہلے بھی سمجھتا تھا نہ جانے کس بھول میں آ گیا کہ اس قوم کو لڑ کر فتح نہیں کیا جا سکتا اور اب وہ اس طریقے سے ان کو کمزور کر کے جب یہ آپس میں لڑ کر کمزور ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنی کو تیسری چال چلنے کے پوزیشن میں ہوگا اللہ اس کی شر سے محفوظ رکھے آپ کسی پھندے کے بغیر کسی ایئر گن کے بغیر چڑیا نہیں پکڑ سکتے لیکن اگر وہ دو چڑیا آپس میں لڑ رہی ہوں تو آپ بڑی آسانی سے ان کو پکڑ سکتے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ کا جہاد آپ کی سیاست بالکل واضح ہے آج ہمیں بڑی بڑی مسلحتیں قربان کر کے بڑے بڑے فوائد کو قربان کر کے مسلمانوں کو قریب کرنے کی ضرورت ہے اس کا کوئی بھی مذہب ہو اس کا کوئی بھی دین ہو وہ ایک علاقے میں رہتے ہوئے آپس میں نہ لڑنا مسلحتیں قربان کرنا مفادات کی قربانی دے کر دشمن کی اس چال کو فیل کرنا آج اس بات کی بہت شدید ضرورت ہے اللہ تبارہ کا تعالی جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے عمال